ہم بو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروز ہے نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو رہا ہے دس الحمدللہ ڈاٹ کام والسلام علی من لا نبی بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حجيتم بتحيجة فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حصيبا الله لا إله إلا هو آج کے درس کا آغاز سورت النساء کی آیت نمبر 86 سے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 جو کہ سفارش کے بارے میں تھی اس کی تشریح اور تفسیر رض کی گئی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جائز سفارش اور ایسی سفارش جس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا جائز کام ہو سکتا ہو یا وہ کسی شر سے بچ سکتا ہو یا اس کا رشتہ وغیرہ ہو سکتا ہو تو ایسی سفارش کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایسی سفارش کرنی چاہیے اور یہ بھی بتایا تھا کہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ بھی حقیقت میں اللہ کے ہاں سفارش کرنا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیٹھ پیچھے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے ولہ کا مسل ظالک جو دعا تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہے ہو اللہ پاک یہ دعا تمہارے حق میں بھی قبول فرما لے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور, دور فرما دے تو ہمارا کیا جاتا ہے ابھی ہم کسی مسلمان کے لیے دعا کر دیں اور بالخصوص پیٹھ پیچھے دعا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے لیے دعا ہو رہی ہے ایک تو یہ دکھاوے کے لیے دعا اس کو سنا کر دعا اور ایک ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے لیے دعا یہ دعا خالص اللہ کی رضا پر مبنی ہوتی ہے اور رشتہ اخوت پر مبنی ہوتی ہے عمل تو چھوٹا سا ہے اور ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا لیکن الحمدللہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے روڈ پر گزرتے ہوئے کبھی دیکھتے ہیں کسی کی موٹر سائیکل خراب ہے کسی کی گاڑی خراب ہے اب راستے میں چلتے ہوئے بالخصوص سنسان راستہ ہو تو وہاں کسی کی گاڑی خراب ہو جائے بچے بھی ساتھ ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو جو ہی دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم دعا کر دیتے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ ایس کی گاڑی کو ٹھیک فرما دے ابھی ہمارا کیا جاتا ہے لیکن ہمیں اجر و ثواب مل جاتا ہے اور فرشتہ ہمارے حق میں وہ دعا کر دیتا ہے بلکہ صرف دوست احباب کے لیے نہیں دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے یہ بھی یاد رکھے اللہ نہ کرے ہمارے دل میں اگر کسی کا حسد ہے بغز ہے تو حسد اور بغض کے جو علاج علماء نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے دل میں حسد ہے اس کے لیے جان بوجھ کر دعا کرو اپنے اوپر جبر کر کے دعا کرو اے اللہ اس کو اور دے اے اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما تو جب اپنے اوپر جبر کر کے اس کے لیے دعا کرے گا تو اللہ پاک اسے حسد کی بیماری سے شفا آتا فرما دے گا اور اجر بھی اس کو ملے گا تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے حسد کی بیماری تو کبھی ہو سکتا ہے دل کے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی برا خیال آ جائے اس کی کسی حرکت کی وجہ سے ہی ہمارے دل میں اس کا کینا پیدا ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پر جبر کرتے ہوئے اس کے لیے اچھائی کی دعا کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے شفا آتا فرما دے البتہ بھائی جو غلط سفارش ہے اللہ فرماتے جو غلط سفارش کرے گا تو اس کے وبال میں وہ بھی حصے دار ہوگا نجائز کام کی سفارش ایک ہم دیکھتے ہیں ایک ظالم شخص ہے ظالم ہے اس نے مظلوم کا حق دبایا ہے لیکن چونکہ ظالم کے ساتھ ہماری رشتداری داری ہے ہمارا تعلق ہے ہماری دوستی ہے تو ہم ظالم ظالم کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ فرماتے کی یہ جو ناجائز سفارش ہے اس میں بھی سفارش کرنے والے کا حصہ ہوگا وبال میں یہ بھی حصے دار ہوگا شراکت دار ہوگا پھر سفارش میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سفارش کرنا یہ حقیقت میں گواہی دینے ہیں کسی کے حق میں میں کسی کی سفارش کرتا ہوں کہ اسے مدرسے میں داخلہ دے دیا جائے تو گویا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ اس مدرسے میں یا فلاں کلاس میں داخل ہونے کا حقدار ہے تو مجھے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی حقدار ہے تو اگر وہ حقدار نہیں ہے تو پھر میں نے جھوٹی گواہی دی ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی مدرسے کے سکول کے اپنے اصول و ضوابط ہیں وہ امتحان لیتے ہیں اگر امتحان میں یہ کامیاب ہو گیا تو اس کو داخلہ مل جائے گا آپ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امتحان کی وجہ سے داخلہ لینا ہے تو آپ کی سفارش کی ضرورت کیا ہے گویا کہ ہم تو سفارش اسی لیے کروا رہے ہیں کہ یہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو نا سفارش اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ملک میں رشوت اور سفارش کا کلچر بن گیا رواج پیدا ہو گیا ایک تصور یہ بن گیا ہے لوگوں کا کہ یہاں جائز کام بھی سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اگر نجائز کام بھی ہے رشوت اور سفارش سے ہو سکتا ہے اللہ جانتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بے دین تو بے دین دین داروں میں بھی یہ تصور عام ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے وڈیروں نے ہماری بیوروکریسی نے ہماری انتظامیہ نے ہماری عدلیہ نے جتنے بھی ہمارے بڑے ادارے ہیں انہوں نے ٹھونس ٹھوس کر ہمارے دماغوں میں یہ بات بھر دی ہے بٹھا دی ہے ہمارے دماغ میں کہ رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہمارے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ غیر مسلم ممالک میں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ رشوت اور سفارش کے بغیر ہمارا کام ہو سکتا ہے اگر میں کسی محکمے میں ملازمت کا حقدار ہوں ان کے معیار پر پورا اترتا ہوں تو مجھے ملازمت مل کر رہے گی وہ یہ سمجھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ میں معیار پر پورا اترتا ہوں مگر میرے پاس رشوت نہیں ہے سفارش نہیں ہے تو معیار پر پورا اترنے کے باوجود مجھے یہ ملازمت نہیں مل سکتی ہے کاش اللہ کرے ہمیں ایسے حکمران نصیب ہو جائیں جو اس کلچر کو ختم کر سکے پھر ایک بات یہ بھی ارض کی تھی غالباً وہ یہ کہ دیکھیے سفارش کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف توجہ دلانا ہوتا ہے بے یہ مستحق ہے اس کا یہ جائز کام کر دیا جائے توجہ دلانا مقصد ہوتا ہے کسی پر دباؤ ڈالنا مقصد نہیں ہوتا کسی کو مجبور کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اگر اس نے ہماری سفارش نہ مانی تو ہم اس سے ناراضی ہو جائے بعض اوقات ایسا میں نے دیکھا کہ اگر کسی جگہ رشتے کی سفارش کر دی گئی کہ بھئی اس کا رشتہ کروا دیں یا آپ اس کو رشتہ دے دیں اور وہ اس سفارش کو نہیں مانتا تو بعض لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس نے ہماری سفارش کیوں نہیں مانی یعنی سفارش نہ ہوئی بلکہ ایک حکم ہو گیا مجبور کرنا ہو گیا دوسرے کو کہ میری بات ہر صورت میں تم نے ماننا ہے تو بھئی سفارش کا یہ مقصد نہیں ہے ارض کیا تھا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کو لونڈی جو ابھی آزاد ہوئی تھی حضرت بریرا رعنہ آزاد ہو گئی اور ان کے شوہر غلام تھے اور اسلام کہتے ہیں کہ اگر غلامی کے زمانے میں کوئی رشتہ ہوا تھا غلامی کے زمانے میں کوئی رشتہ ہوا تھا تو آزاد ہونے کے بعد لونڈی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس غلامی کے زمانے کے رشتے کو باقی رکھے یا کہ ختم کر دے اسلام یہ کہتا ہے لونڈی کو حق حاصل ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے غلامی کے زمانے میں مجبوری کی وجہ سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا اب وہ آزاد ہو گئی تو اسلام کہتا ہے کہ اسے حق حاصل ہے وہ غلامی کے زمانے کے رشتے کو باقی رکھے یا کہ ختم کر دے حضرت بریرہ غلامی کے زمانے کے رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے شوہر حضرت مغیث وہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے یہ محبت کرتے تھے وہ ان سے بالکل بےزار تھی صورت یہ تھی کہ حضور نے دیکھا کہ بریرہ جا رہی ہے اور حضرت مغیث پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ان کی داڑھی پر ان کے آنسو کے قطرے گر رہے تھے حضور کو ترس آیا حضور نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ بریرہ دیکھو کتنی محبت کرتا ہے اگر تم اس رشتے کو باقی رہنے دو تو مناسب ہوگا اللہ اکبر حضور کے زمانے کی ایک لونڈی بھی جانتی تھی کہ مجھے کیا حقوق حاصل ہیں مجھے کیا اختیارات ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف بھی دیکھیں ظرف بھی دیکھیں آپ آقا تھے صحابہ کے آقا تھے محبوب تھے ان کے امام تھے ان کے پیشوا تھے ان کے سب سے بڑے محسن تھے ان کے ہمدرد تھے غمخار تھے لیکن حضرت بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش فرما رہے اور دیکھیے حضور بھی انسانی جذبات کا کتنا خیال کرتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بریرہ میرا حکم ہے آپ نے فرمایا نہیں بریرہ یہ میری طرف سے سفارش ہے تو ہے بریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ سفارش ہے تو میں قبول نہیں کرتی اندازہ کیجئے اور حضور کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں پڑی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم میری سفارش قبول نہیں کرتی تو نہ صحیح کیا تعلیم دی امت کو کیا تعلیم دی امت کو کہ اگر تم سفارش کرتے ہو تو اس کو جبر مت سمجھو اس کو حکم مت سمجھو سفارش کو سفارش کے درجے ہی میں رہنے دو اور جس کے ہاں تم نے سفارش کی ہے اسے یہ اختیار دو کہ وہ چاہے تو تمہاری سفارش مان لے اور چاہے تو نہ مانے ہر ایک کی اپنی مسلحتیں ہوتی ہیں ذاتی مسلحتیں خاندانی مسلحتیں کاروباری مسلحتیں ادارے کی مسلحتیں ہر طرح کی مسلحتیں ہوتی ہیں تو بھائی سفارش کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری بات ہر صورت میں مان ہی لی جائے اور اگر کوئی بات میری نہیں مانتا تو میں اس سے تعلقات ختم کر لوں گا تو میں نے دوبارہ ذرا اس مضمون کو دہرا دیا اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ معاشرتی کمزوری اور برائی پائی جاتی ہے وگرنہ یہ اس آیتِ قریمہ کا درست تو پہلے ہو چکا تھا اگلی آیتِ قریمہ بھی ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے بڑی اہم آیت ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اگر تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو اور یا اسی کو لوٹا دو اگر تمہیں سلام کیا جائے تو تم سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے فرصت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ جتنے الفاظ اس کے سلام میں تھے اتنے الفاظ تمہارے جواب میں بھی آ جائے دیکھیے دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں اور ہر سوسائٹی میں آپس میں ملاقات کے وقت بعض الفاظ دوہرائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو محبت کے اظہار کے لیے کہے جاتے ہیں ہندو نمستے کہتے ہیں رام رام کہتے ہیں بعض لوگ آداب کہتے ہیں اور کوئی گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور ہائے ہائے اور نہ معلوم کیا کچھ الفاظ جو ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کی مختلف قوموں نے ملاقات کے وقت اظہار محبت کے لیے مختلف الفاظ اختیار کر رکھے ہیں الحمدللہ سچی بات ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میں پورے شرح صدر سے کہتا ہوں پورے دل کے دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور بغیر تعصب کے کہتا ہوں پورے مطالعے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ہمارے دین کا ایک ایک حکم سارے مذاہب سے ممتاز اور جدا نظر آتا ہے ایک سلام ہی کو لے لیجئے ایسے الفاظ کسی مذہب میں نہیں ہیں آپ نمستے کے معنی ان سے معلوم کر لیجئے رام رام کہ کیا ہے معنی آداب کیا ہے گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور یہ کیا ہے اور ہیلو اور ہائے یہ کیا ہے اور پھر دیکھیں السلام علیکم. کتنے مبارک الفاظ ہیں السلام علیکم تمہارے اوپر سلام ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اسے دعا دیتا ہے اور دعا بھی کیسی سب سے بہترین دعا یاد رکھے سب سے بہترین دعا جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہے شر سے کوئی بچ جائے ایکسیڈنٹ سے بچ جائے حادثے سے بچ جائے بیماری سے بچ جائے دشمن سے بچ جائے چور ڈاکو سے بچ جائے حاسدوں سے بچ جائے شیطانوں سے بچ جائے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے بچاؤ سب سے بڑی نعمت ہے دو ہی طرح کی نعمتیں ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ ہم مصیبت سے بچ جائیں اور دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی نعمت مل جائے نعمت ملنے سے مصیبت سے بچ جانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ اکبر ایک تو یہ ہے کہ مجھے مثال کے طور پر مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں دو بیٹے ہیں تیسرا نہیں ملتا نہیں ملتا لیکن اس سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک ان دو کی حفاظت فرمایا اور ان دو کو نیک بنا دے اور ان دو کو میں پھلتا پھولتا دیکھ لوں یہ اس سے بڑی نعمت ہے ایک تو یہ ہے کہ میرے کاروبار میں اتنی ترقی نہیں ہوتی کہ میں لاکھ کماتا ہوں تو کروڑ کما سکوں اور دوسری نعمت یہ ہے کہ یہ لاکھ تو محفوظ رہے ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات آ جائیں کہ میں لاکھ سے بھی محروم ہو جاؤں میں فقیر اور کنگلا ہو جاؤں تو بھائیو مصیبت سے بچ جانا شر سے بچ جانا یہ بڑی نعمت ہے اور یہ ہم دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے ان میں سے سب سے بڑی چیز مانگنے کی سب سے بہترین چیز مانگنے کی وہ آفیت ہے اور آفیت یہی سلامتی ہے آفیت کا معنی بھی یہی ہے تو آفیت سے بڑی کوئی چیز نہیں جو بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے اور سلامتی اور آفیت کا معنی ایک ہی ہے ملتے جلتے ہیں اور دیکھیے یہ سلام اللہ کے ہاں اتنا مبارک لفظ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو سلام بھیجا انبیاء کو بھی سلام بھیجا اللہ نے سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین اور اللہ کہتے ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو اللہ بھی سلام کریں گے اور فرشتے بھی سلام کریں گے سلام علیکم بما بیما تم تم نے چونکہ سبر کیا تھا اپنے آپ کو گناہوں سے روکا تم پر سلامتی اور جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام ہے سلام اللہ تم کو دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف دار السلام کیا ہے جنت تو اللہ پاک کے یہاں یہ بڑا مبارک کلم چھوٹے بھی یہ کلمہ کہیں بڑے بھی یہ کلما کہیں لیکن اسلام نے آداب سکھائے ہیں اسلام آداب کا مذہب ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اسلامی تہذیب کو تھامے رکھو مغربی تہذیب کی جھوٹی چکچون سے متاثر نہ ہو جانا دھوکہ ہے فراڈ ہے فریب ہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور اسلامی تہذیب اسلامی آداب اسلامی معاشرت کے اندر سکون ہی سکون ہے مزے ہی مزے ہیں اللہ کی رضا بھی ہے اور دنیا کی راہتیں بھی حاصل ہوتی ہیں تو اسلامی آداب میں سے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور چل کر آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور تھوڑے بڑی جماعت کو سلام کرے یہ اسلام کے آداب ہے البتہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سلام نہیں کرنا چاہیے سلام نہ کیا جائے کوئی ننگا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے کوئی, کی کو کوئی درس سن رہے ہیں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سلام نہ کیا جائے ہاں اگر دیکھا کہ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ بیٹھے ہیں تو اس طریقے سے سلام کرے کہ سننے والے سن بھی لیں لیکن نمازیوں کی نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ اللہ نے ان کو گلا بڑا اچھا دیا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے آ کر سلام کرتے ہیں کہ سب کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے تو یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے اور پھر سلام کے لیے یہ کہا گیا کہ جو تمہیں سلام کرے تو یا تو جواب دو بالمثل مسل اس نے کہا تھا السلام علیکم آپ بھی کہہ دیں وعلیکم السلام یہ بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس سے بہتر جواب دو اس نے کہا تھا السلام علیکم آپ یہ کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتو اور اگر اس نے کہا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ جواب آپ میں ہو کا اضافہ کر دیں لیکن اگر اس نے اس طریقے سے سلام کیا کہ سارے لفظ خود ہی کہہ دیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی پخ لگا کر اس سے بھی بڑا سلام کریں ہاں یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں علیہ کم السلام تو یہ بھی کافی ہے حدیث میں آتا ہے الحمد ہمیں ہر عمل کا نمونہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مل جاتا ہے عیسائیوں کو نہیں ملتا یہودیوں کو نہیں ملتا سچی بات ہے آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیں نہیں ملتا ان کی مذہبی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں ایسی جزئیات ایسی مثالیں ایسے عملی نمونے اپنے انبیاء کی زندگی میں نہیں ملتے ہمیں ملتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی تشریف فرما تھے ایک صاحب آئے کا السلام و علیہ آپ نے فرمایا وعلیک السلام اللہ ایک دوسرے صاحب آئے ان کا السلام و کا اللہ حضور نے فرمایا کہ علیہ کا السلام و رحمۃ اللہ وبارکات ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے سن لیا تھا پہلوں کا سلام انہوں نے سن بھی لیا تھا حضور کا جواب بھی سن لیا تو دل میں خیال آیا ہوگا میں حضور کی زیادہ دعائیں لیتا ہوں تو انہوں نے کہا و... السلام و علیہ کا و تو اللہ وبارکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف یہ کہا و کا بس تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں فلا آیا آپ نے اس کو یہ جواب دیا اور فلاں آیا اور اس کو یہ جواب دیا اور میرے سلام کے جواب میں آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا وہ کا تو حضور نے فرمایا کہ ان نقلم تدا النا شی تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا سلام کے زیادہ سے زیادہ الفاظ تو یہ ہیں سلام رحمت اللہ و بارکات یہ تین جملے تین الفاظ تو تم نے تینوں تو خود کہہ دیے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں اس لیے میں نے اسی پر اتفاق کیا ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا اپنی امت کو کہ سلام ہر کسی کو کیا کرو اپنوں کو بھی غیروں کو بھی غیروں کا مطلب اپنوں کا کیا مطلب اپنے گھر والوں کو غیروں کا مطلب باہر والوں کو یہ میرا مقصد ہے غیروں کا مطلب غیر مسلم نہیں ہے بلکہ اپنوں کا مطلب اپنے گھر والے اور غیروں کا مطلب باہر والے سب کو سلام کرو جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان نہیں اس کو بھی سلام کرو پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا غالباً ایک درس میں یہ بات ہوئی تھی بہت سے لوگ اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں بیوی کو خاص طور پر سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں ہمارے یہاں ہی یہ مشہور ہے بعض لوگ کہتے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہر کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہیں ہمارے معاشرے میں تو بالکل ہی اب عام ہو گیا لیکن پہلی عورتیں بہت شرماتی تھیں ہمارے استاد سناتے تھے کہ کسی سیدھی سادھی خاتون کے شوہر کا نام ہی رحمت اللہ تھا تو وہ نماز پڑھتی تو کہتی السلام علیکم یا منع کے ابا تو رحمت اللہ کہتے ہوئے شرماتی تھی کیسے رحمت اللہ کہوں تو بعض شوہر جو ہیں وہ بیویوں کو سلام کرتے ہوئے شرماتے کیسے سلام کریں سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی دیہاتی علاقے میں تقریر کی بیچ میں سلام کا مضمون بھی آ گیا انہیں سمجھایا کہ دیکھو بھی سب کو سلام کیا کرو یہاں تک کہ بیویوں کو بھی سلام کیا کرو صبح ایک دیہاتی جو جلسے میں شریک نہیں ہو سکا تھا اس نے ایک شریک جلسے سے پوچھا حضرت نے رات کیا بیان فرمایا کہتا خاک بیان فرمایا ہے بیویوں کو سلام کیا کرو ڈوب کر نہ مر جائیں بیویوں کو سلام کیا کرو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے